کو uh, جی <tose> قابل التوب شديد العقاب للطوب قَوْمَ نُوحٍ وَهِيَ أَحْزَابٌ مِنْ بَعْدِهِ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ يَأْخُذُ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فأخذته فكيف كان عقاب وكذلك حقف كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الحمدللہ للہ والسلام وسلام رسول اللہ امقابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے تفریحی سلسلہ میں سورت المؤمن کا آغاز ہوتا ہے یہ سورہ مومن مکی سورت ہے اور اس کی اٹھاسی آیات ہیں اور اس کا نام سورہ مومن بھی آتا ہے اور سورہ غافر بھی بعد مصاحب میں اس کا نام سورت المومن ہے اور بعد مصاحف میں سورت الغافر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 یہ قرآن کسی اجمے نے سکھایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اختراع ہے اللہ نے نہیں اتارا تو میں اللہ کہہ کر اللہ تعالی نے اس باطل نظریے کو توڑا ہے کہ اس کا نزول اللہ کی طرف سے ہے کسی انسان کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا روچا اللہ نے اس کتاب کو معجزے کے طور پر پیش کیا اور پورے عرب کو چیلنج دیے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 جیسی کتاب لانے سے آجز آ گئی بلکہ ایک آیت تک بنانے سے آجز آ گئی ایک سورت تک بنانے سے آجز آ گئی اور ہمارے نبی کا یہ موجزہ جس کو موجودہ خالدہ بولتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے انبیاء سابقین کے موجزات ان کی زندگی تک محدود رہے اور ان کے جانے کے بعد مرجے ختم ہو گئے جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے یموس علیہ السلام کا آسا ہے یا دے ہے زندگی تک محدود تھے لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مرجہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے یہ کتاب آج بھی موجود اور قیامت تک موجود رہے گی اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرتی رہے گی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 سنانچہ غافر ضمبی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے گناہوں کو غافر ضمبی بخشنے والا گناہوں کو یعنی تمام گناہوں کو یہ غافر سیکھ مفرد ہے اور معرفہ کی طرف مضاف ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مفرد جب مذاف و معرفہ کی طرف تو اس میں عموم ہوتا ہے ایک دو نہیں سارے گناہوں کو لاہ من رحمت اللہ ان اللہ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 سر پہ پہنتا ہے یا پہنتا تھا تاکہ دشمن کی توار یا تیر سر پہ حملہ ور نہ ہو سکے اور وہ خود سر کو بچا سکے جیسے آج کل ہیلمٹ ہے جو پہنتے ہیں موٹر سائیکل چلانے والے اسی سے لفظ مغفرت ہے یا غافر یا غفار ہے کہ جیسے وہ خوف یا وہ ہیلمٹ انسان کے سر کو چھپا ڈالتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ گناہوں کو چپا دے گا بندے کو رسوا ہونے سے بچائے گا اس کی عظیم صفت غافر ضم تمام گناہوں کو بخشنے والا بقابل تو اور ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا یہاں بھی وہی قاعدہ قابل سیکھ مفرد مضاف معرفہ کی طرف اور مفرد کا کلمہ معرفہ کی طرف مضافت و عموم کا فائدہ دیتا ہے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 کتنے گنا اللہ معاف کر دے گا جب نہ آدم اللہ ابالا سما سم مستفر کا اللہ مکان کا بالی آدم کے بیٹے تیرے گنا اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اتنا ڈھیر لگ جائے اور پھر تو مجھ سے ایک بار استفار کر لے مگر استفار ان قواعد پر ہو جس کو ہم نے سچی توبہ کا نام دیے یا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 رحمت کا اعلان بھی ہے اور عذاب کا اعلان بھی یہ اسلوب قرآن میں بار بار استعمال ہوا نبے علی انی ادور الرحیم وہ انا خبر دو میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا مگر ساتھ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے وادید اور ایک اور مقام پر فرمایا عذاب ہی اسی من اشا رحمت ہی بسے اٹک میرا عذاب بھی ہے جس کو چاہوں دوں رحمت بھی ہے جو ہر شے کو وسیع ہے تو عذاب کا ذکر ہے یہ آئے تھے وعید ہے اور رحمت کا ذکر یہ آئے وعدہ آیات وعدہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے نیم اور جنت کا ذکر ہے اور آیات وعید میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اس کی تنبیح کا اس کی ناراضگی کا اور اس کے غصے اور غضب کا ذکر ہے تو عذاب جس کو چاہوں تو اور رحمت کا نطاق بڑا وسیع جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ انتہائی کشادہ انتہائی وسیع جس کی وہ عملی دلیل سب سے بڑی قیامت کے دن جب جہنم بار بار کہے گی حلمی مزید حلمی مزید یا اللہ اور لوگ بھیج میرا پیٹ نہیں بھرا بھی اور لوگ بھیج حتہ کے سارے جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے تو اللہ پھر کیا کرے گا جہنم تو حلمی مزید پکار رہی اور بھیج اور بھیج اور بھیج تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا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 اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو ان کو بسائے گا جنت کو تنگ نہیں کرے اللہ کی رحمت ہے تو ضم بھی تمام گناہوں کو بخشنے والا وقابل تو اور ہر توبہ قبول کرنے والا شدید العقاب سخت عذاب والا طولی اور بڑے فضل والا بڑے احسان والا اور آگے جو کفار کے دو عقیدے تھے جس کا مکی زندگی میں اللہ کے نبی کو سامنا کرنا پڑا ان دو عقیدوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اظہار کر دیا کہ لا الحلہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی کفار قریش کا کہتے تھے یہ معبود بھی لاد تو عزدہ ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ ہیں یہ بھی معبود ہیں ہمارے شفا ہیں ہم اللہ کا قرب لینے کے لئے ان کو پکار تھے اللہ کے شریک بنا دی اللہ نے کیا فرما رہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اس حقیقت کو پلے سے باندھ لو تو جو یہ عقیدہ ہیں دو ایک لا الہ ہو. اللہ ہو. اور آگے دوسرا عقیدہ الہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کے جانے الہل مصیر ی خبر ہے اور المسی مفتا ہے حالانکہ خبر بعد میں آتی مفتہ پہلے ہوتا ہے یہاں خبر مقدم ہے مفتا بعد میں آ رہے اس ترتیب کو الٹا کرنے میں حسر کا فائدہ ہوتا ہے معنی اسی ہی کی طرف لوٹنے انسان تو کیا سمجھتا ہے؟ دنیا کی زندگی پیدا ہمارے امر سے ہوا پوری زندگی میں نگرانی میں گزاری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 توول ہے توبہ قبول کر لے گا گناہوں کو بخش دے گا بڑے فضل و اس فرمائے گا اور اگر نہیں مانو گے تو شدید اعقاب اللہ سخت عذاب ہے یہ حکمت یہ ترتیب اللہ نے ان چار صفات کو ذکر کر کے پھر انہیں دو عقیدوں کا ذکر کیا جس کا کفار قریش انکار کرتے تھے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 ان کے جھگڑے کا مقصد بنان دیں لے تو حق کا جھگڑتے کیوں ہیں تاکہ حق کو دبا دیں پھسلا دیں حق کو دور کر دیں یہ ان کے جھگڑے کا مقصود ہے بجا دل بلت یہ اللہ فرمار نبی سے کیا آپ ان سے اچھے طریقے سے جھگڑیے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 اور نہیں جھگڑ اللہ کی آیتوں میں ادین کافر ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلاح عغر کا تقلم پھر نہ دھوکا دے آپ کو ان کا شہروں میں گھومنا چلنا پھرنا آپ کو دھوکا نہ دے دھوکے میں نہ ڈال دے یہ چلنے پھرنے سے کام مراد ان کا اترانا اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا کبھی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں مال ہے دولت ہے مویشی ہیں باغات ہیں نعمتوں کے پرمردہ ہیں علاقے وشتا شتائی سیف سردی گرمی کے موسم کے سفر تجارتی سفر تجارتوں کے لیے آنا اور جانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کیوں کیونکہ یہ دنیا کا ایک ہلکا سا فائدہ ہے مساؤن قبیل بالکل ہلکا اور معمولی فائدہ آخر پکڑے جائیں گے تو یہ مال و سواب ان کے کسی کام نہ آئیں گے تو ظاہری ترقی کو دیکھ کر ان کے مال و سواب کو دیکھ کر ان کے سفر دیکھ کر ان کی تجارتیں دیکھ کر آپ دھوکہ نہ کھائیے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 بل احزاب ممباد اور ان کے بعد جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا احزاب حزب کی جمع ہزب سے مراد وہ جماعت جس میں ہم خیال لوگوں ایک ہی عقیدے کا حاملین ہوں اور یہ احزاب قائم ہوئی انبیاء کی دعوت کے مقابلے امر باطل پر انہوں نے تقریب کی جھٹلایا اور پھر وہ ہمت کلو طائفت برسولہم لیا ہو اور ارادہ کیا قصد کیا ہر جماعت نے کل امہ ہر امت نے ہر قوم نے برسولہم اپنے رسول کے بارے میں کیا ارادہ کیا لیا خزوق ان کو پکڑ لے گرفتار کر لے یعنی ہر جماعت کی ہر امت کی خواہش تھی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 جدال بل بادل حق ابھارنے کے لیے حق دبانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے آگے فرمایا لید حدوب علحق کا تا کہ اس, سے اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں اور دبا دیں فاخست میں نے پکڑ لیا ان کو قوم نو کو پکڑا اساب العقا کو پکڑا اور قوم سالے کو پکڑا قوم حود کو پکڑا قوم لود کو پکڑا قوم موسا کو پکڑا فرونیوں کو گفار قریش کو تنبیہ کی جا رہی کہ بالکل وہی تمہارا رویہ جو جی ان کا تھا انہوں نے بھی تقریب کی جدار بالباطل کیا بلکہ نبی کے حد برسلوکی کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے نبی کی آواز کو دبا دیا جائے خست تم میں لیا ان کو فقی فکان پر کیسی ہے میری سزا کیسا ہے میرا عذاب کو باقی بچا ان میں سے قوم نو غرق ہو گئی فیونی غرق ہو گئے سمودی اور آدی برباد ہو گئے قومی لود تباہ ہو گئی کو بندہ باقی بچا ان کا بالکل یہ کردار تمہارا بھی جدال باتیں تم کرتے ہو قیامت کا انکار تم کرتے ہو نبی کی تقریب تم کرتے ہو توحید کا انکار تم کرتے ہو تم اللہ کے زیادہ لاڈلے نہیں ہو تم آرام بھی ہو سکتا ہے دو میں سے ایک آزاد ضرور ہے بلکہ تین صورتیں بنتی اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب دے دے دنیا کا عذاب نہیں دے تو آخرت میں دے دے اور چاہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں دے دے جہاں بھی عذاب دے اور قیامت کے دن عذاب دے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 اس کی سچائی میں نے دیکھ لی تم سے فائدہ تھا شکست کا ذلت کا رسوائی کا دیکھ لیا زمر نے کہا بھی یارسول اصل ان کے دروہیں ختم ہو چکی ہیں آپ یہ سن نہیں سکتے ان کو کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں کیسے پکار رہے ہیں عمر اس وقت جس طرح تم میری بات سن رہے ہوئے یہ بھی سن رہے ہیں. اللہ ان کو سنا رہے ہیں. حالانکہ مردہ سنتے نہیں ہیں. اللہ یہ بات ان کو سنا رہے ہیں. ان کی تدریر کے لیے ان کی تحقیر کے لیے ان کی حسرت کے لیے ان کی نظامت کے لیے خز تو میں نے پکڑا ان کو اقوام سابقہ کو فرونیوں کو پکڑا قومی لود کو پکڑا اساب الق کو پکڑا قوم سالح کو پکڑا قوم حود کو پکڑا قومی نوح کو پکڑا کیسا آزاد تھا کیسی پکڑ تھی وہ کوئی ایک بندہ بشر بچ سکا نہیں بچ سکے تو تمہارا مواخذہ بھی ہو سکتا اور اللہ نے کیا یہ پکڑ دنیا میں بھی آ گئی اور آخرت کا عذاب اشخت اور اشد سب سے سخت اور سب سے بڑھ کر رسوا کرنے والا رائے کا حقت کلم و رب کا دلین کفر انم اسب النار اسی طرح ثابت ہو گیا پھر رب کا کلمہ نے کفر ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ان مذہب النار یہ کہ وہ جہنم والے ہیں دنیا میں پکڑوں پکڑ سکتا ہوں میں ہر چیز پر غالب ہوں چھوڑ دو تو قیامت کا عذاب تو ہے یہ اور وہ عذاب اشد اور انتہائی شدید عذاب ہے وہ تو کل میں عذاب ان پر ثابت ہو چکے یہاں پکڑ لوں یہاں بھی پکڑ سکتا ورنہ قیامت کی پکڑ تو ہے ہی ہے تو فرما کہ بقضال کا حقت کلم تو ربی کا عدل کافر اسی طرح تیرے رب کا کلم تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی عدل کافر ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا نہب النار کے بے شک وہ آگ والے ہیں قیامت دن آگ میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا کلمت الزاد ان پر ثابت ہو چکے اللہ جب مردی کلم عذاب لے آئے ان پر دنیا میں لے آئے ان کا مواقع کرے جیسے اقوام سابقہ کو اللہ نے پکڑا ایک بندہ بشر بھی نہیں بچا نیس تو نابود کر دیا اور وہ قومیں میں اپنی طاقت کے باوجود مادری کا قصہ پارینہ بن گئی کچھ باقی نہ بچا بلگیں بل تباہ ہو گئیں افراد تباہ ہو گئے اور باقی آخرت کا عذاب موجود ہے وہ بھی جھیلنا پڑے گا اسی طرح قریش اور کفار کا معاملہ ہے اللہ کا عذاب ثابت ہے چاہے تو دنیا میں پکڑ لے سزا دے اور دنیا میں مواقع ہوا اور چاہے تو قیامت کے دن پکڑ لے وہ پکڑ تو ہے ہی آخرت کا آزاد تو ہے ہی اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا آزاد آئے گا تو یہ تنوی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ رسق رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اپنے آپ کو نقلمانیوں سے بچائیں کفر سے بچائیں شرک سے بچائیں عقیدہ توحید کو اپنا لیں نبی کی اطاعت کو اور غلامی کو قبول کر لیں اللہ کے رسول کی محبت سے دلوں کو آباد کر لیں یہی نجات کا محور اور کامیابی کا مدار